اور کتن ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے